نسانی یوگنتی جیلا नौजवान साथियों और बहनों सूरतान की एक आय दिला रखी है जो आज का है। एक बहुत बड़ा तरीका हमारे आज अक्ष उसमें नाबाफि होते हैं वो ये है अल हम कभी किसी इंसान को अपने एक जैसे دولت سے نیک مال کرنے کی کوشش مسجد آدمی برکت کی ذات انسان کو بناتا ہے کبھی, کبھی اشاہ کے ساتھ مال و دولت دیا جس کی گنا پر وہ بڑھا انسان یہ فکر نہیں کرتا کہ ہمارے پاس ہماری اولادی راہ یہ عیب سا ہے سامان ہے ہم اسے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر انسان یہ اور فکر کرے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ رکھوں ہمیں فون لوگ سوج بوجھ کرنے والے ان باتیات بڑی کی مدد تھے لکی رہتے چھ بھی دیکھ بھک سورترا سے محبت کی Yeah no. اللہ میرے ایک جیتو نے بچہ دیا ہے اپنی لڑکے کو تیری اس تیرے گھر کی سینانی اور خدمت کے لیے میں نظر پانی ہے واپس کر دوں گی ایک ماں دیند لیکن پتا ہے کہ ریپ نامی پیٹی دوا میرے شہر اللہ میں نے اس کو اور اس کے آنے والی نرستی کو ہمیں اس سے دولہ کبھی ان کے اوپر شہر کو بڑی تاریخی کو قبول کر دیا ہم نے نام رکھا کر دیا اور شیسان کے شب نے بتایا پھر کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ قبول کر دی مرتبہ دیا نمبر بیس چوتھے نمبر تیسرے نمبر پر یہ کا اور پھر سب کی I will push me. دام تھا يعني هي هذه لحظه عظيمه بارش میں تاکہ نکومت تھا نیگا کری کا یہ سلسلہ میرے خاندان باقی رہے اللہ ابراہیم سندھو رحمانے